الحمدللہ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمدللہ وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعد ولا رسول بعده ولا امت بعد امته ولا شریعت بعد شریعته ولا کتاب بعد کتابه وصلی الله تعالى علیہ ولا علیہ و اصحاب الدین ہم خلاصۃ العرب العربا اب خیر الخلاء اقباد المبیا وہم قنجومف الاحتاء ابلاقتا وہم مفاطی حرحمۃ و مسابی الغرر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله وقال اللہ تبارک وطی مقامن آخر الید اللہ ابد الرّحمن ائمّ تدلما الحسن صدق العظيم علی العظیم النبي صدق الكريم الکریم على ذلك من و شاکین والحمد اللہ رب العالمين. درودشریف پڑھنے اللهم الم على اللہ محمدمعلیٰ علی آل محمد كما صلی تعلیٰ ابراہیم و علیٰ علی آل ابراہیم النک حمید المجید اللہ المبارک علام محمدم عل عل محمد كما باركت على ابراہیم و علیٰ علی ابراہیم حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستو گزشتہ ملاقات میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 کے حوالے سے آپ حضرات سے گفتگو ہوئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ اس دنیا میں سب سے اہم ترین چیز اللہ رب العزت کی محبت ہے یہی انسان سے مطلوب ہے اور یہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے محبت کریں جب بھی اللہ کی محبت کے عنوان سے بات ہو تو جن محبتوں کو اللہ رب العزت نے جائز قرار دیا ہے وہ محبتیں ساری اسی ضمن میں آتی ہیں کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جی یہاں تو اللہ کے محبت کی بات ہو رہی ہے لیکن عشق رسول کی بات نہیں ہو رہی یا والدین اولاد کی محبتیں تو اس کو اس عنوان سے یوں سمجھیں کہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے تو درخت کا تنا صرف ایک ہی ہوا کرتا ہے پھر اس تنے سے مختلف شاخیں نکلتی ہیں تو محبت کا درخت جو ہے اس کا تنا صرف حب اللہ ہے پھر اس میں سے حب رسول اور والدین کی محبت اولاد کی محبت عزیز و اقارب کی محبت جتنی بھی جائز محبتیں ہیں یہ سب اسی کے عنوان میں ہیں اور ناجائز محبتیں جو ہیں وہ تو ہیں ہی گناہ تو اس کو جب ہم اپنی گفتگو میں بیان کرتے ہیں تو اس کو ہم مخلوق کی محبت کہتے ہیں جو ناجائز محبتیں ہیں جو جائز محبتیں وہ اسی محبت کے ذمن میں آ رہی ہیں تو یہ ایک بنیادی سا نکتہ تھا دیکھیں ایک ہے مخلوق کی محبت اور ایک ہے خالق کی محبت خالق کی محبت نور ہے اور مخلوق کی محبت ظلمت ہے اندھیرا ہے چنانچہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے تو وہ کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ مخلوق کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں جو لوگ اللہ کی محبت میں لگتے ہیں وہ سرخروح ہوتے ہیں اور جو لوگ مخلوق کی محبت میں لگتے ہیں وہ رسوا ہوتے ہیں چنانچہ مخلوق کی محبت میں مبتلا شخص کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے اور اللہ کی محبت میں سرشار بندے کے چہرے پر رانائی ہوتی ہے. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنے یہ بڑے بڑے فلم سٹار اور اداکار ہوتے ہیں یہ مرد ہوں کہ عورت ہوں گھنٹوں بیوٹی پارلر کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے کو بناتے ہیں سنوارتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے چاہنے والوں کے سامنے آتے ہیں مگر ان کے چہرے پر پھر بھی پھٹکار ہوتی ہے اور اللہ والے صرف وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں جب پلٹ کے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں تو لوگوں کو ان کے چہرے سے ایک نور نظر آتا ہے دل چاہتا ہے کہ ان کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں تو یہ اللہ کی عطا ہے اور یہ مخلوق کی محبت اور اللہ کی محبت کے درمیان فرق ہی. چنانچہ جو شخص اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے تو اس کا انجام بخیر ہوتا ہے اور جو مخلوق کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کا انجام خطرناک ہوتا ہے اللہ کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب سے مل لیتا ہے اور مخلوق کی محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس کو اس مخلوق سے جدا کر دیا جاتا ہے چنانچہ سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دفعہ ویرانے میں گئے تو وہاں کسی کی آواز سنی اور آواز بھی عجیب تھی کہ کوئی عورت کی آواز ہے جو کہہ رہی ہے سبھحان بتا تو حیران ہو کر کھڑے ہوئے کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے بادشاہوں کو غلام بنا دیا گناہوں کے سبب بادشاہی لے کر غلامی دے دی گناہ کے سبب اور پاک ہے وہ ذات جس نے غلام کو بادشاہ بنا دیا اطاعت کے سبب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا جب پلٹ کر دیکھا تو بوڑھی خاتون تھی تو پوچھا کہ آپ کون ہیں تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ انا التی اشترے تو کا میں وہ عورت ہوں جس نے تجھے خریدا تھا بل سونا چاندی اور جواہرات دے کر میں نے تجھے خریدا زلیخا تھی تو کہنے لگی میں وہ عورت ہوں جس نے تجھے خریدا تھا مگر وہ اتنا اتنی بڑی ذات ہے کہ میں مخلوق کے محبت میں مبتلا ہوئی تو مجھے ملکہ سے ہٹا کر بکھارن بنا دیا اور تم اسی اللہ کی محبت میں مبتلا رہے تو تمہیں غلام سے اٹھا کر بادشاہ بنا دیا اور تمہیں مصر کا تاج و تخت دے دیا تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی محبت میں مبتلا ہو جائے اللہ پاک اس کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر پہنچا دیتے اور جو مخلوق کی محبت میں مبتلا ہو جائے اس سے بادشاہی چھین کر اس کو بھیکاری بنا دیں یہ اس مالک کے اختیار میں ہے لہٰذا ہماری محبتیں ہماری اطاعتیں اور ہماری ساری وفاداریاں صرف اس ایک احکم الحاکمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہونی چاہیے ہماری نظر ادھر ادھر نہیں جانی چاہیے حضرت ایوب علیہ السلام پر تقریباً اٹھارہ برس تک ابتلا اور آزمائش رہی اٹھارہ برس تقریباً وہ بیمار رہے مفسرین نے لکھا مگر وہ بیماری کے دوران کیا کرتے تھے کہ اگر میرا اور میرے رب کا تعلق قائم ہے تو میں صبر کی ایسی انتہا کر دوں گا کہ لوگ بھی حیران ہو جائیں گے اور کر کے دکھایا ایسا صبر کر کے دکھایا کہ اللہ کو خراج تحسین پیش کرنا پڑا فرمایا کہ ان نہ وجد نہ ہوں ہم نے جب اس کو دیکھا تو صبر کرنے والا پایا پھر فرمایا نمل ابد نعم العبد بڑا ہمارا شکر گزار بندہ تھا انحو اواب وہ صرف ہمارے ساتھ رابطہ کرنے والا تھا ہماری طرف لوٹنے والا تھا ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والا تھا تو یہ ہوتی ہے محبت کہ جس قدر آزمائش آئی جس قدر ابتلا آیا مگر نظر محبوب سے نہیں ہٹی نظر محبوب پر جمی رہی اور پھر محبوب کو خراج تحسین پیش کرنا پڑا کہ ہمارا ایسا کھرا بندہ ایسا کھرا بندہ ہم نے دیکھا ہی نہیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے ایک بڑا عجیب نقطہ لکھا محدثین کرام نے لکھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کا انتظار رہتا تھا ہوتا ہے نا جب محبت کا تعلق ہو اور محب اور محبوب میں ملاقات کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو محب اور محبوب کے لیے خوشی کا باعث وہ قاصد ہوا کرتا ہے جو محب اور محبوب کے درمیان پیغام رسانی کرتا ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان پر لگی رہتی تھی کہ کب جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور کب میرے رب کا مجھے پیغام ملتا ہے کوئی چنانچہ ایک مرحلہ آیا جب وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے رکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتاب ہو گئے بے چین ہو گئے پھر اللہ پاک نے وہ سارے جو دکھ د جتنے دکھ تھے نا ان سب کا مداوع کیا اللہ پاک نے مگر جلال الدین سعودی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی میں ان کے پاس جبرائیل امین بیس مرتبہ تشریف لائے حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس جبر امین چار مرتبہ تشریف لائے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تقریباً پچاس مرتبہ تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیالیس مرتبہ تشریف لائے حضرت موسا علیہ السلام کے پاس چار سو مرتبہ تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تیرہ مرتبہ تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چوبیس ہزار مرتبہ تشریف لائے اندازہ لگائیے محب اور محبوب کے تعلق کا اور اس کے باوجود محبوب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو رب کو کہنا پڑا قد نا تکلب وجف کفا میرے محبوب آپ جب چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو میں آپ کو دیکھتا ہوں میں آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو یہ تعلق ہے. اور اللہ جانتے ہیں کہ میرے کس بندے کا مجھ سے کتنا تعلق ہے چنانچہ ایک مرتبہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو انسانی لباس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا کے جاؤ اگر میرا تعلق اور ابراہیم کا تعلق دیکھنا ہے تو جا کے ذرا اس کے سامنے میری تعریف کرو تو ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں اتنے میں ایک نوارد قسم کا شخص اجنبی گزرا مگر اس نے کچھ کلمات کہے کا سبحان نظل ملک والملکوت ملکوت عزت اول عظمت والجبروت جب یہ الفاظ کہے تو محب, محب اور محبوب کا تعلق جو ہوتا ہے نا کوئی نام لے دے محبوب کا تو محب کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اجنبی کو روکا کہ لگے جو الفاظ آپ نے کہے ایک دفعہ ذرا پھر ان کو دوہرا لیں اس نے کہا پہلے تو ہم نے اپنی مرضی سے کہتے اب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو آپ دیں گے کیا اب ویرانہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا آدھی بکریاں تیری ہو گئی اس نے پھر کہہ دیا سبحانہ ذل ملک والملکوت ذل عزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریائے والجبروت انہوں نے کہا ایک دفعہ اور کہہ لو پھر یہ اس میں سرور ایسا ہے کہ بار بار سننے کو دل چاہا اس نے کہا اب کیا دو گے کہنے لگے کہ باقی بکریہ بھی تیری ہو گئی اس نے پھر کہہ ڈالا پھر کہا ایک دفعہ اور سنا دو اس نے کہا اب تو تیرے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے دے گا کیا کہنے لگا کہ تجھے بھی تو بکریوں کے لیے کوئی گڑریہ چاہیے ہوگا نا تو میں چرواہا بن جاؤں گا تیرا فرشتے نے کہا میں اللہ کا فرستادہ ہوں صرف میرے رب نے مجھے کہا تھا جا کے میرا اور میرے ابراہیم کا تعلق دیکھو تو جن کا تعلق اللہ سے ہوا کرتا ہے وہ اللہ کے نام پر مر مٹا کرتے ہیں وہ قربان ہو جاتے ہیں دو تابعی بزرگ ایک بادشاہ کے سامنے لائے گئے گرفتار کر کے تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ نسرانی بن جاؤ انہوں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا بادشاہ نے دونوں کو آخری مرتبہ جب تیل ابلنے لگا تو کہا اب آخری چان سے ہمارا دین جوائن کرتے ہو یا کہ نہیں جلنا پسند کرتے ہو انہوں نے کہا دین سے تو نہیں ہٹتے پہلے کو اٹھایا کڑائی میں ڈال دیا دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ جو کفر ہوتا ہے نا یہ ہمیشہ اتراتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ لوگ ظلم سے ڈر جاتے ہیں لیکن اللہ کی محبت میں سرشار لوگ کبھی نہیں ڈرا کرتے چنانچہ جب اس تابعی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگا کیوں تم نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے اس نے کہا نہیں فیصلہ نہیں بدلا افسوس اس بات پہ کر رہا ہوں کہ جان میری ایک ہے ایک مرتبہ تم کڑائی میں ڈال دو گے ختم ہو جائے گی میری چاہت اور تمنا یہ کہ جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو کڑائی میں ڈالتا جاتا اور میں کہتا میرا اللہ ایک ہے تو کڑائی میں ڈالتا جاتا اور میں کہتا میرا رب ایک ہے چنانچہ جنگ موتا کے موقع پر حضرت عبداللہ اللہ ابن حزیمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں منت مانی دعا کی العالمین صبح جب میدان کارزار میں اتروں تو ایسی گھمسان کی جنگ کروں کہ میرے جسم کے ہر عضو پر زخم لگ جائے اور پھر اپنی جان تیرے سپرد کر دوں چنانچہ گھمسان کی لڑائی میں جب داخل ہوئے اور لہو لوہان ہو گئے جب جنگ ختم ہوئی تو لشکر کے وہ لوگ جو زخمیوں کو تلاش کرتے ہیں میدان جنگ میں اور پانی دیتے ہیں زخمیوں کو آخری مرحلے پر تو انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن خزیمہ زخموں سے چور پڑا ہوا ہے انہوں نے پانی کا پیالہ پیش کیا کہنے لگے نہیں میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں لگے اللہ کے بندے تم زخموں سے چور چور ہو چند لمحوں کے مہمان ہو ایک گھوٹ پانی پی لو تاکہ تمہارا حلق تر ہو جائے فرمانے لگے نہیں میں نے اپنے رب سے تہیا کر رکھا ہے ارادہ کر لیا ہے کہ جب میری جان جان آفری کے سپرد ہوں تو اللہ مجھے اپنے بے مثال ہاتھوں سے پانی پلائیں میں ان کے ہاتھوں سے افطار کروں گا تو یہ ہوتا ہے محبین کا تعلق یہ ہوتا ہے محبت کرنے والوں کا انداز کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ولزین آمنو اشد حکب ایمان والے وہ ہیں کہ وہ شدت کے ساتھ اللہ کو پسند کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں چنانچہ اللہ سے محبت دیکھیں اس دنیا میں صرف دو گروہ ہیں ایک اللہ کو ماننے والوں کا ہے اور ایک اللہ کو نہ ماننے والوں کا ایک ایمان والوں کا گروہ ہے ایک کفر والوں کا گروہ ہے ایک کو اصحاب المیمنا کہا ایک کو اصحاب المشمہ کہا ایک کو اصحاب المین فرمایا ایک کو اصحاب الشمال فرمایا ایک کو اصحاب الجنہ کہا ایک کو اصحاب النار کہا چنانچہ ایک حزب اللہ ہے اور ایک حزب ال ہے اور حزب اللہ یا حزب الرحمان جو ہے یہ کامیاب لوگوں کا گروہ ہے ان سے اللہ کو پیار ہوتا ہے کسی نے بایزید بستامی رحم اللہ سے پوچھا کہ مسلمانوں کو اللہ سے پیار ہوتا ہے یا اللہ کو مسلمانوں سے پیار ہوتا ہے حضرت بائی عزیز بستانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی اللہ کو مومنین سے پیار ہوتا ہے کہنے لگے کیوں کہا دیکھو بھائی اللہ نے خود کہا کہ اللہ ولی الزین آ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے یوں تو اللہ فرما دیتے کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں لیکن اس دوستی کی نسبت اللہ نے اپنی ذات سے فرما دی کہ اللہ ولی اللہ, اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان لائے ہیں نسبت اپنی طرف کی ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ کو مومنین سے پیار ہے تو انہوں نے کہا حضرت صرف بات کرنے سے سمجھ نہیں آئے گی دلیل پیش کریں انہوں نے کہا دلیل پیش کر دیتا ہوں قرآن سے ابھی کہنے لگے بھائی دیکھو اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں کہ خود قرآن میں فرمایا ان تعدو نعمت اللہ تحصوها تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو ایک جگہ ایک جگہ فرمایا کہ ان البہر مداد ال ربی لطن فد کلمات و ربی تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ اللہ کے کمالات کو شمار کرنے لگ جاؤ تو ان کا تم احاطہ نہیں کر سکتے ہو ایک جگہ فرمائے ان نمرت حل اکلام وی سب اب ہو کہ روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کو کلمے بنا لو جتنا پانی ہے ان کو سیاہی بنا لو اور سب مل کر لکھنے لگ جاؤ اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے ہو تو نعمتیں لا تعداد دیے اس نے کہا جی بالکل دیے ہیں کہا لیکن اللہ پاک محبت کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ بہت کچھ بھی دے دے اپنے محبوب کو مگر کہتا ہے ہم نے کچھ بھی نہیں دیا تھوڑا دیا ہے اور محبوب کوئی چھوٹی سی چیز بیچ دے تو اس کو بڑا چڑھا کر کے میرے پاس اتنا بڑا تحفہ بھیجائے میرے محبوب نے تو اللہ پاک نے اتنا کچھ نوازنے کے بعد فرما دیا کہ متا الدنیا قلیل ہم نے جو کچھ دیا اپنے بندوں کو وہ بہت تھوڑا ہے اور مومن کی زندگی کیا ہے ساٹھ سال اس میں سے آدھی زندگی نیند کی نکال لو تیس رہ گئے تیس میں سے شعور کے دس سال نکال لو بیس سال لے گئے ہیں جی پھر بیس سال میں اور بھی روزگار کیا کاروبار کیا مارکیٹ گئے آئے ادھر ادھر گھر بار وغیرہ وغیرہ تو دس بارہ سال کی عبادت رہ جاتی ہے اس اتنی قلیل عبادت کو اللہ پاک بڑا چڑھا کر پیش کرتے کہ یہ میرے محبوبین کی طرف سے آئی ہے تو فرماتے ہیں وزاکرین اللہ کثیرم وزاک رات کسرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے اور کسرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والیاں لہذا بایزید عزید رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کو مومنین سے محبت ہے بہت کچھ دے کر بھی فرمایا ہم نے کچھ بھی نہیں دیا متا دنیا قلیل اور انہوں نے تھوڑا سا ذکر کر کے بھیجا پانچ نمازوں کے بعد دس دس منٹ بیٹھے اور اللہ پاک نے فرما دیا اللہ کثیر وزا کے رات تو یہ اللہ رب العزت مومنین کے دوست ہیں مومنین سے محبت کرتے اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پھر محبت میں اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے محبت میں دو نمبری نہیں ہوتی وہ حضرت حسن بصری رحم و اللہ فرماتے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے آگے سے کھلے بالوں کے ساتھ کھلے سر کے ساتھ ایک خاتون گزر گئی تو وہ نمازی کو بڑا غصہ آیا اور جا کے اس خاتون کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تجھے شرم نہیں آتی ننگے سر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آگے سے گزر رہی ہے اس خاتون نے پہلے تو معذرت کی کہ معذرت جاتی ہوں پھر اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے میں تو مخلوق کی محبت میں مبتلا عورت ہوں میرے خاون نے مجھے طلاق دے دی تو میں ایسی پریشان ہو گئی کہ مجھے خیال بھی نہ گزرا کہ میں کسی نمازی کے آگے سے گزر رہی ہوں میرا سر چھپا ہوا ہے کہ نہیں سر کھلا ہوا ہے مجھے کوئی خیال نہیں میں تو مخلوق کی محبت میں مبتلا پریشان حال گزر گئی لیکن تم عجیب محب ہو کہ کھڑے اپنے رب کے سامنے ہو اور دیکھتے مجھے ہو کہ میں کھلے سر گزری ہوں تو افسوس کا مقام ہے انتا ابد اللہ کا ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندگی ایسے اختیار کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر یہ خیال کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس سے بھی تم کنٹرول میں آ جاؤ گے ہماری نمازیں اللہ معاف کرے ایک تو ہم نماز میں ماشاءاللہ اللہ دیکھتے بھی ہیں مسجد کی کھڑکیاں کھلی ہو جیسے آپ کی زیر تعمیر ہے تو سارے بار کے نظارے صفوں میں کھڑے ہو کر بھی دیکھے جاتے اور انتاب اللہ کا ان کا تراہو تو احسان کا بہت بڑا درجہ ہے ہم تو وہ دیکھنے والا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے وہ درجہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا پھر ہماری نمازوں پہ نتائج بھی ایسے ہی مرتب ہوتے ہیں گھر میں اولاد نہیں مانتی ماتحت نہیں مانتے کوئی ہماری بات نہیں مانتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے جو اللہ نے ہماری مثال پیش کی ہے نا جو اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنین کی نشانی یہ ہے کہ اشد حب اللہ ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہوں گے ڈوبے ہوئے ہوں گے ان کو اللہ کے سوا کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک نوجوان بچی بیت اللہ کا طواف کر رہی ہے مگر عربی میں اشعار پڑھ رہی ہے اور عشقیہ اشعار پڑھ رہی ہے حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ بچی بیت اللہ میں طواف کر رہی ہے اور اشعار عشقیا پڑھ رہی ہے تو میں نے اس کو کہا بچی یہ بیت اللہ ہے یہاں دعائیں مانگو یہ تم کیا فضول اشعار پڑھ رہی ہو کہنے لگے اس بچی نے میرے ہوش ٹھکانے لگا دیے کہتی ہے حسن تم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو یا رب البیت کا طواف کر رہے ہو میں نے کہا میں تو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں کہنے لگی سنگ دل معلوم ہوتے ہو تمہارا دل پتھر ہے اس لیے پتھر کے گھر کا طواف کر رہے ہو اور میں تو رب البیت کا طواف کر رہی ہوں میں تو اس کے عشق میں سرشار ہوں تو اپنے رب کی تجلیات کا طواف کر رہی ہوں تو میں اس کو پکار رہی ہوں اپنے انداز میں یہ بات سن کر حسن بصری گر گئے غشی کھا کر بے ہو گئے تو میرے دوستوں آج ہمارے دل پتھر ہو گئے وہ ہے نا قرآن کریم میں حکت نے سورہ بقرہ میں ہی فرمایا کہ کی کہ تمہارے دل بالکل پتھر ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پتھروں کی تو مثال دی فرمایا وہ ان نمن شجرت ان نمن لما تک جو ان کا سینہ پھٹ جاتا ہے اور اس سے فوارہ پھوٹتا ہے پانی کا اور بعض وہ ہیں کہ وہ اللہ کی خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اور بعض میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے ہم غافل نہیں ہیں تم پچیس دسمبر کو مسلمان ہو کے کرسمس مناؤ گے ہم غافل نہیں ہیں تم اکتیس دسمبر کی رات نیو ایئر نائٹ مناؤ گے ہم غافل نہیں ہیں تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو گے ہم غافل نہیں ہیں ہم سب سمجھتے ہیں سب دیکھتے ہیں لیکن تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے ہم نے تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے تم سمجھتے ہو مچھلی مچھلی کا شکاری جو ہوتا ہے نا وہ جب مچھلی اس پھندے کو کاٹتی ہے نا جیسے ہی تو وہ فوراً جھٹ سے نہیں کھینچتا تھوڑی سی ڈیل دیتا ہے اور ڈیل دیتا ہے وہ مچھلی تھوڑی دیر تو جاتی ہے پھر وہ اس کے بعد اچانک کھینچتا ہے ڈوری اور پلٹا کھا گئے تو مچھلی وہ پانی سے باہر ہو جاتی ہے اس نقطے پر کسی نے شیر کہا فرمایا مچھلی نے ڈیل پائی ہے لکمے پشاد ہے اور سیاد خوش ہے کہ کانٹا نگل گئی تو مچھلی جب ڈیل پاتی ہے نا تو وہ کہتی شاید مزہ آ گیا مجھے کھانا مل گیا مگر پیچھے شکاری خوش ہوتا ہے کہ چلو کانٹا تو نگل گئی ہے نا اب یہ کہیں نہیں جائے گی تو اللہ پاک نے ڈھیل دی ہوئی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ ہم زندہ دلانے لاہور ہیں زندہ دلانے پاکستان ہیں من موجی قسم کے لوگ ہیں ہم بسنت منائیں تو بھی خیر ہم نیو نائٹ منائے تو بھی خیر ہم پچیس دسمبر کی رات نصرانیوں کے ساتھ مل کر ناچے گائیں تو بھی خیر اور پھر آج کل تو ہم ہم نے ایک اور جملہ کس لیا ہے کہ میرا ہندو کو بھی سلام ہے سکھ عیسائی کو بھی سلام ہے جی دیکھا آپ نے وہ نقطہ دو چار دن پہلے آپ کے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہندو سکھ عیسائی سب کو میرا سلام حالان کے سلام اسلامی شاعر میں سے اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ جب تمہیں غیر مسلموں کو مخاطب کرنا پڑے تو سلام ان علا منت تبا کہہ کر کہ سلامتی ان پر ہو جن کو ہدایت ملی ہوئی ہے جو ہدایت کی اتباع کرتے ان کے لیے سلامتی ہو اور تم مشرکوں کو کہتے ہو کہ میرا ہندو سی کی عیسائی سب کو سلام یہ تو مشرک لوگ ہیں تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اللہ کی محبت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم خالصتا اللہ کے ہو کر رہ جائیں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو اب کہتے کس کو ہیں بندے کو کہتے ہیں تو جب ہمیں اللہ پاک نے اتنا سٹیٹس دے دیا کہ ہم اس کی مخلوق ہیں اس کے پیدا کردہ لوگ ہیں بادشاہ کسی بھنگی کو کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے ویسے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ بھی میرا تعلق والا ہے فلاں بھی لیکن عام آدمی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں یہ بکرا ہے لیکن بادشاہ کسی بھنگی کو دوست کہہ دے کہ فلاں بھنگی میرا دوست ہے تو وہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے بادشاہ سلامت نے دوست کا ہے ہمیں شرم نہیں آتی کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی اللہ آ من میں ایمان والوں کا دوست ہوں ہماری حیثیت کیا ہے ہم تو بندے ہیں بندے کی مجال کیا اور اللہ جب اپنے بندوں کو مقام دے رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں تو ایمان والوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایک فقی کے پاس ایک خاتون آئی تو کہنے لگی کہ آپ مجھے فتویٰ لکھ کر دے میرا شوہر دوسری شادی کرنا جا رہا ہے آپ مجھے فتویٰ لکھ کر دیں کہ اس کو اجازت نہیں ہے وہ فقی نے کہا اللہ کی بندی اللہ نے اجازت دے رکھی ہے تو میں کیسے فتوا دوں وہ اسرار کرتی رہی ہے انکار کرتے رہے آخر انہوں نے دوٹوں ٹوک الفاظ میں منع کر دیا کہ بھائی نہیں ہے اجازت وہ خاتون کہنے لگی اگر شریعت تاڑے نہ آتی تو میں اپنا پردہ کھول کے تمہیں اپنا چہرہ دکھاتی کہ میں کتنی حسین ہوں کہ مجھ جیسی عورت کا شوہر جو ہے اس کو جائز ہی نہیں کہ وہ دوسری شادی کر سکے اس کو اپنے حسن پر اتنا ناز وہ فقیر کہنے لگے مجھے اس عورت نے توحید سمجھا دی کہ دیکھو یہ اتنی حسین ہے اس کو اپنے حسن پر اتنا ناز ہے کہ اپنے ساتھ کسی دوسری سوکن کو شریک برداشت نہیں کرتی تو اللہ تو حسینوں کے احسن ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ سب سے زیادہ حسین ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کوئی طور پر اللہ پاک نے ستر پردوں سے جب اپنا جلوہ کرایا ستر پردوں کے پیچھے سے جب اپنا جلوہ کرایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے وَخَرَّ مُوسیٰ سَعِقَا موسیٰ گر پڑے بے ہوش ہو گئے اور جو نور کی تجلی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ستر پردوں سے پیچھے جا کر پڑینا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زندگی بر کسی نے ٹکٹی کی باندھ کے نہیں دیکھا اتنا نور ان کے چہرے پر اتر آیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے چہرے کو کوئی پھر کی باندھ کر نہ دیکھ سکا۔ تو اللہ کا حسن اور اللہ کا جمال کتنا ہوگا جس نے ستر پردوں کے پیچھے سے جب اپنے موسا کو جلوہ کرایا تو وہ برداشت نہ کر سکے جب وہ اللہ بالکل سارے حجابوں سے ہٹ کٹ کر اپنے بندوں کے سامنے جنت میں آئیں گے تو کیا نظارہ ہوگا تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو دیکھیں مخلوق کی محبت کا انجام یہ ہوتا ہے جیسے زولیخہ مصر کے محل سے نکل کر ویرانے میں بکھارن بن کے زندگی گزار رہی تھی اور اللہ کی محبت کا انجام یہ ہوتا ہے جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کی چکی پیستے پیستے نکل آئے اور تاج و تخت مصر ان کے حوالے ہو گئے یہ کتنی بڑی عطا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اللہ کی محبت حقیقی محبت اور اللہ کی محبت کیا ہے کلن کن تم تحبون الله اللہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو اب یہ اصول بتا دیا قلن کن تم تحبون اللہ اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو فتبی میری اتباع اختیار کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ پاک فرماریں کہ میرے محمد کی اتباع اختیار کرو یحببکم اللہ پھر اللہ تمہیں محبوب بنا لیں گے پھر تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے پہلے تو تم چاہ رہے تھے کہ اللہ میرا محبوب ہو جائے لیکن تم میرے محمد کے طریقوں پر آ جاؤ تم میرے محبوب ہو جاؤ گے اور یہی کلمہ اسلام ہے بارہ حروف اللہ نے توحید کے رکھے بارہ حروف رسالت کے رکھے لا الہ الا اللہ بارہ حروف محمد الرسول اللہ بارہ حروف یہ تقاضا کرنے کے چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ کی مان کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جاؤ تمہاری زندگی بن جائے گی میرے محترم بزرگوں عزیز دوستوں اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے چاہنے والوں کی محبت عطا فرمائے دیکھیں ایسے محبین بھی ہیں کہ اللہ پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں اللہ پاک سارے مومنین کو عام جلوہ کرائیں گے اور ابو بکر صدیق میرا وہ چاہنے والا ہے کہ اس کو خاص جلوہ کرائیں گے دیکھیں ایک ہوتا ہے صرف کسی کی طرف دیکھنا بادشاہ ہماری طرف صرف متوجہ ہو جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بادشاہ نے ہمیں دیکھا اور بادشاہ دیکھ کر مسکرا دے تو اور بات ہو جاتی ہے اس بندے کی واہ واہ ہو جاتی تو سید صدیق اکبر کا صداقت کا معیار یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو خاص جلوہ کرائیں گے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے بدلے چکا دیے لیکن ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب چکائے اور یہی بدلہ چکانا ہوگا کہ میرا رب اس کو ایسا دیدار کرائے گا جو خاص قسم کا دیدار ہوگا تو اللہ پاک ہمیں بھی اپنے محبین کے صف میں شامل فرمائے ہمیں اللہ اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت عطا فرمائے نام کا عاشق نہ بنائے کام کا عاشق بنائے واخر الحمدللہ رب العالمین الحمد رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباعا ورن باطل باطل ورزقنا الاشتنابا اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اعمالنا بزینة القرآن وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الفائزين وجعلنا من المستغفرین بالاسحار يا العالمین اے الہ العالمین ہمارے اسم البیٹھنے اور کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ جو زندگی ہم نے غفلتوں معاشیتوں اور نافرمانیوں میں گزار ڈالی اس پر معافی کا معاملہ فرما الہ العالمین آئندہ کی زندگی ہمیں اطاعت اور تاب والی نصیب فرما اے الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں پریشان حال ہیں ان کی دستگیری فرما اے الہ العالمین جو مسلمان عالم کفر سے برسر پیکار ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما اے الہ العالمین جو مسلمان دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما دین کا کام جہاں کہیں بھی کسی بھی شعبے میں کسی بھی عنوان سے اخلاص کے ساتھ ہو رہا ہے اے الہ العالمین اس کی مدد فرما بالخصوص نوجوانہ نے اصلاح معاشرہ کی مدد فرما اے ان کے ظاہر و باطن کو ایک فرما اے العالمین ان کے افکار کو نیک فرما اے العالمین ان کے سیاحت کو حسنات میں بدل دے اے العالمین ان کو سنتوں والی زندگی عطا فرما اور اے العالمین سے رسومات سے ہر قسم کے لغویات سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما الا العالعالمین ہمارے بیماروں کو صحت ملا آج للی عطا فرما پچھلے دنوں میرے بڑے بھائی کا آپریشن ہوا ہے دعا فرمایا اللہ انہیں صحت کا ملا آج عطا فرمائے اور بھی جتنے بیمار ہیں روحانی یا جسمانی العالعالمین سب کو صحت عطا فرما جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما ہمارے اصلاح معاشرہ کے قادر بخش بھائی کی ہمشیرہ بیمار ہیں دعا فرما اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ کلی عطا فرمائے الہ العالمین قیامت کے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جھنڈے لباء الحمد کے نیچے محشور فرما ان کے مبارک ہاتھوں سے جامِ کوثر نصیب فرما ان کی شفات قبرا کا ہم سب کو مستحق بنا اے العالمین ان کا اور صالحین کا ساتھ جنتوں میں عطا فرما اے العالمین یا اللہ جو زندگی معصیتوں اور غفلتوں میں گزار ڈالی اس پر معافی کا معاملہ فرما اے العالمین ہمارے جتنے بھی عزیز رشتدار، و اقارب رشتہ دار اساتذہ و مشائق یا اللہ جتنے بھی ہمارے حقداران دعا ہیں ان سب کو ہماری دعاؤں میں شامل فرما اے لاہالمین جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا اور ہماری زبانوں پہ نہ آ سکا وہ بن مانگے عطا فرما اے لاہالمین یا اللہ سعادت کی زندگی اور کلم والی موت مقدر فرما صبح نب رب کربلعزت عماء یصفون وسلام العلمرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمت قیا ارحم الرحمین چائے کا انتظام ہے چائے پی جائیں